صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ الحمدل گزشتہ <PEF> درس میں کنا بدھو کنستین کی تفصیل اور تشریح کے سلسلہ میں, میں نے عبادت کی تیسری قسم مالی عبادت کے متعلق گفتگو کی تھی آپ کو یاد ہو تو میں نے عرض کیا تھا کہ نظر نیاز منت یہ الفاظ تو الگ الگ ہیں مگر ان سب کا معنی ایک ہے میں نے قرآن پاک میں سے سورت آل عمران میں سے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ناجدہ کا عقیدہ اور نظریہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ رب ربے نظر تو لاکہ نظر مانی تو صرف اللہ کے لیے اسی طرح اللہ کسی بندے کو نعمت عطا کرے اولاد کی شکل میں کاروبار کی شکل میں ملازمت کی صورت میں دنیا کے مال کی صورت میں بطور شکر نیاز بھی دینی ہے تو صرف اللہ کے لیے دینی ہے اسی طرح اگر بندہ مصیبت میں گھر جائے دکھ اس کے گھر بسیرا کر لیں مکروض ہو جائے جیل کی تنگو تاریخ کوٹڑیوں کے پیچھے چلا جائے بیماریاں اس کی کمر توڑ دیں پریشانیاں اور غم اس کو چاروں طرف سے لپیٹ لیں اس مشکل کی گھڑی میں اس مصیبت کے وقت میں منت بھی ماننی ہے تو کس کے لیے اگر مجھے اس مصیبت سے نجات مل گئی یہ پریشانی دور ہو گئی تو یا اللہ میں تیرے نام پر اتنی رقم دوں گا یہ بیماری ٹل گئی تو تیرے نام پہ دیگ اتاروں گا یہ منت ہے اور یہ بھی حق ہے صرف اور صرف کس کا آپ کہیں گے یہ حق اللہ کا کیوں ہے جنہوں نے میرے پچھلے درس سنے ہیں ان کو تو یہ نہیں کہنا چاہیے ہاں جو نئے آئے ہیں ان کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے تو میں اختصار کے ساتھ اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں نظر نیاز منت چڑھاوہ دینا ہے تو صرف کیوں اس لیے کہ جس ذات کی نظر دی جائے جس ذات کی نیاز دی جائے جس ذات کے لیے منت مانی جائے یہ ضروری ہے کہ وہ ذات منت ماننے والے کے حالات سے واقف اسے پتہ ہو یہ بیمار ہے اسے علم ہو یہ مصیبتوں میں گرا ہوا ہے اسے پتہ ہو یہ مقروض ہے اور جس کی منت مانی جا رہی ہے جس کی نیاز دی جا رہی ہے جس کی نظر چڑھائی جا رہی ہے یہ ضروری ہے کہ وہ ذات نفع نقصان پہنچانے پر ایک بندہ جیل کی تنگو تاریخ کوٹری میں ہے اور وہ منت مانتا ہے تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ جس اللہ کی منت مان رہا ہوں وہ اللہ جیل کے دروازے کھول سکتا ہے یا مجھے بیماریوں سے نجات دے سکتا ہے منت جس کی مانی جائے نظر جس کی مانی جائے نیاز جس کی دی جائے ضروری ہے کہ وہ عالم الغیب بھی ہو اور نفع نقصان پہنچانے پر اب آ گیا آپ کے ذہن میں جو میں نے عبادت کا مینا آپ کو بتایا تھا کہ معبود میں کتنی سفتیں ہونی چاہیے اور نظر کیا ہے عبادت ہے فقہ کی تمام کتابوں نے لکھا فتاوا عالمگیری بحر الرائق فتح کاضی خان حنفیوں کے جتنے فتو جات ہیں تمام فتو جات میں یہ موجود ہے آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں وہ لکھتے ہیں ان نظر عبادتن نظر کیا ہے ان نظر عبادتن والے عبادت و لے نظر عبادت ہے اور غیر اللہ کی عبادت کرنا کیا ہے شرک جب اللہ کے سوا کسی اور کی نظر دی جائے گی تو یہ کیا بن جائے گا شرک کیوں اس لیے کہ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کی نظر دیتا ہے یا منت مانتا ہے میں بات کو چھپا کے کہنے کا عادی نہیں ہوں کسی کو سمجھ آئے اور کسی کو سمجھ نہ آئے بندہ کہتا ہے میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو داتا دربار پہ جا کے دیکھ اتاروں گا یہ کہنا منت ہے کس کی حضرت علی ہجویری کی منت مان رہا ہے حضرت علی حجویری کی عقیدہ اس کا یہ ہے کہ حضرت علی حجویری میرے حالات سے اور وہ بیماری کو ہٹانے پر دے اور یہ دونوں عقیدے حضرت علی حجویری کے بارے میں نہیں رکھنے چاہیے تھے یہ دونوں عقیدے کس کے بارے رکھنے ہیں تو میں نے ارج کیا کہ نظر نیاز منت یہ سب کس کے نام پہ دینی کیوں اس لیے کہ میرے حالات سے واقف ہے تو وہی ہے اور مصیبت ٹال سکتا ہے تو وہی ٹال سکتا ہے پھر میں نے آپ کو گزشتہ جمعے کے درس میں سمجھایا کہ قرآن کی آیات نبی پاک کے فرامین اور ارشادات فقہ ہنفی کے اقوال اسے آپ رہنے دیں عقل کو جج بنائیں عقل کو فیصل مانیں عقل کو سالس بنا لیں عقل کو حاکم بنا لیں عقل سے فیصلہ کروا لیں انسانی عقل دماغ فہم سمجھ کیا اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ نظر اور نیاز اس ذات کے لیے دینی چاہیے جس ذات نے یہ مال عطا کیا جس کا کھائیے اسی کا دائی عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس ذات نے سب کچھ عطا کیا جس نے سب کچھ دیا نظر نیاز بھی اسی کے نام کی ہو پہلے دن ابلیس اللہ کے دربار میں کھڑا ہے اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا ہے ددکار دیا ہے چلے جاؤ اور نکل جاؤ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے ایک بات کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ جنت سے تو نے نکال دیا ہے دربار اپنے سے ددکار دیا ہے لیکن ایک بات تو بھی سن لے یہ جس بندے کو تو نے پیدا کیا ہے آدم کو اور اس کے سر پہ خلافت کا تاج سجایا ہے اور اس کے سارے سامنے ساری کائنات کو جھکا کے اس کی عظمت کا عملی اظہار کروایا ہے اس کی جو اولاد ہوگی نا جب دنیا میں آئے گی زمین پہ بسے گی اور میں بھی زمین پہ اتر رہا ہوں مجھے جنت سے دیش نکالا مل گیا ہے تو مولا زمین تیری ہوگی آسمان بھی تیرا ہوگا سورت کی تمازت سے فصلیں تو پکائے گا پانی برسانے والا بھی تو ہوگا پانی کو ذخیرہ کرنے والا بھی تو ہوگا برف آسمانوں سے برسانے والا تو ہوگا جن ہاتھوں سے دانہ اور بیج زمین میں زمیندار چھپاتا ہے وہ ہاتھ بھی تو نے دیے سمجھ بھی تو نے دی دانہ اور گندم تیرا باغات بھی تیرے فصلیں بھی تیری قدرت بھی تیری ایک دانے کے سات سو دانے باہر نکالنے والا بھی تو ہی ہوگا جانوروں کے پیٹ سے گندگی اور خون کے درمیان سے لبنن خال ان کے برتن میں ڈالنے والا تو ہوگا ان کیوں نطفے سے گندے پانی کے قطرے کو تبدیل کر کے ان کی صورتیں ان کے نقش بنانے والا تو ہوگا آنکھیں جن سے دیکھتے ہیں وہ تو نے دی ہوں گی کان جن سے سنتے ہیں وہ تیرے عطا کردہ ہوں گے ہاتھ جن سے پکڑتے ہیں وہ بھی تیرے ہوں گے پاؤں جن سے چلتے ہیں وہ بھی تیرے ہوں گے دماغ جن سے سوچتے ہیں وہ بھی تیرا عطا کردہ ہوگا دنیا کا مال بھی تیرا جانور بھی تیرے باغات بھی تیرے فصلیں بھی تیری نباتات بھی تیرے جمادات بھی تیرے سمندر بھی تیرے تابے گھوڑے خچر اور گدھے بیل یہ سارے تیرے جن سے وہ ہل چلاتا ہے جن سے وہ کام لیتا ہے لیکن مولا یہ سب کچھ تیرا ہوگا ولاجے دو اکثرا ہوم کے تیرا استعمال کر کے اس کی اولاد میں سے اکثر تیرے نہیں ہوں گے میرے ہوں گے تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا حضرت عبد ابن عباس شاہ کا مینا کرتے ہیں مواحدین تو ان میں سے اکثروں کو مواحد نہیں پائے گا تیری توحید نہیں مانیں گے پیشانی تیری جھکے گی قبروں کے آگے پیشانی تیری جھکے گی گھوڑے کے آگے پیشانی تیری جھکے گی تازیے کے آگے پیشانی تو نے اتا کی جھکے گی تابوت کے آگے لبنن خالصن خون اور گوبر کے درمیان سے خالص دودھ ان کے برتن میں ڈالنے والا تو ہوگا تیرے نام پہ کوئی نہیں دے گا وہ حضرت علی حجویری کی قبر پہ جائے گا وہ پیرانے پیر کی گیارہویں کے نام تقسیم ہو جائے گا یہ دودھ پیرانے پیر کے نام پہ تقسیم کر دو اگر تقسیم نہیں کرو گے تو بھینسوں کے تھنوں سے خون آ جائے گا ان میں سے اکثروں کو تو شکر گزار نہیں پائے گا پھر بلیز ایک بات کہتا ہے ذرا قرآن پاک میں دیکھیے صفحہ نمبر ہے نواسی صفحہ نمبر نواسی سورت کا نام ہے سورت النساء نسا پانچواں ہے پارا ہے پانچواں آیت نمبر ہے ایک سو اٹھارہ نواسی سفے کا پہلی لائن اور پہلی سطر پڑھ لیجئے سورت نساء آیت نمبر ایک سو اٹھارہ مل گیا جی اید اون امن ہی اللہ اناسا وہ نہیں پکارتے یہ مشرق جو پکارتے ہیں غیر اللہ کو وہ نہیں پکارتے اللہ اناسن مگر زنانیا نو اناسا عورتیں مشرقین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں مشرقین مکہ کا خیال یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں کس معنی میں کس معنی میں وہ بیٹیاں کہتے تھے وہ کہتے تھے جس طرح باپ کو بیٹی کے ساتھ پیار ہوتا ہے اور بیٹی کی کوئی فرمائش باپ رد نہیں کرتا بیٹی سے محبت کرتا ہے کہتا ہے یہ چند دن کی ہمارے پاس مہمان ہی تو ہے یہ جو کہتی ہے اس کی تمنا پوری کرو جس طرح باپ اپنی بیٹی کی بات رد نہیں کرتا اسی طرح اللہ بھی فرشتوں کی سفارش رد اس رنگ میں بیٹیاں کہتے تھی اللہ تعالیٰ نے وہ تانا دیا زنانیاں دے پجاری ہو ادھر کہتی ہو فرشتی اللہ کی بیٹیاں ہیں عورتوں کو پوچھتی ہو وہ یدنا اللہ شیتانم مریدا اور وہ نہیں پکارتے مگر شیطان کو مریدن جو راندا ہے درگاہ اس شیطان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں لانا اللہ اللہ نے اس شیطان پر لانت کی ہے اس کو ددکار دیا ہے ٹکار ماری ہے اسے نکالا ہے وکالا اس نے کہا تھا اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا اس نے لتا کے زن میں لوں گا من عباد تیرے بندوں سے تنز کر رہا ہے اللہ پر یوں نہیں کہتا ان بندوں سے آدم کی اولاد سے کہتا ہے میری عبادی کا تیرے بندوں سے تیرے بندے جو تون نے پیدا کیے تون نے پالے میں لوں گا تیرے بندوں سے نصیبن حصہ میں تیرے بندوں سے حصہ وصول کروں گا مفروزن مقرر میں حصہ وصول کروں گا تیرے بندوں سے شاہ عبد القادر محدس دلوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے قرآن پاک کا اردو کا ترجمہ کیا بریلوی دیوبندی دونوں طبقے یکساں ان کا احترام کرتے ہیں انہیں ولی مانتے ہیں ان کے ترجمے کو صحیح مانتے ہیں شاہ عبد القادر نے اس آیت کا ترجمہ کرنے کے بعد اپنا ہاشیا جس کو مو ز القرآن کہتے ہیں اس پر لکھا اس سے مراد غیر اللہ کی نظر نیاز ہے یہ جو شیطان کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں سے حصہ وصول کروں گا اس سے مراد غیر اللہ کی نظر نیاز ہے۔ یعنی شیطان یہ کہنا چاہتا ہے کہ بندے تیرے ہوں گے مال تیرا ہوگا وہ تیری نظر بھی دیں گے لیکن میرا حصہ بھی نکالیں اب اس کا کہنا کس طرح پورا ہوا وہ ایک اور جگہ دیکھیے صفحہ نمبر ہے 132 سورت کا نام ہے سورت انعام آیت نمبر ہے ایک سو کی دوسری سطر صفحے کی دوسری سطر صفحہ 132 سو ہے آٹھواں مل گیا جی مشرقی مکہ کا ایک عقیدہ بیان ہو رہا ہے مکہ کے کافر کیا کرتے تھے قرآن کہتا ہے جالو انہوں نے بنایا انہوں نے مقرر کیا للہ کس کے لیے کس نے مقرر کیا بولیے معلوم ہوتا ہے مشرقی مکہ اللہ کے قائل ہیں اللہ کی ذات کے قائل ہیں مقرر کیا انہوں نے بنایا انہوں نے للہ کس کے لیے مما اس چیز میں سے ذرا جو چیز اللہ نے پیدا کی غلہ اناج کھجورے پھل انہوں نے بنایا اللہ کے لیے اس چیز میں سے ذرا جو چیز پیدا کی اللہ نے منل ہر سے من بیانیا مما زرا کا بیان ہو رہا ہے وہ کیا چیز اللہ نے پیدا کی منل ہر سے یعنی کھیتیاں والانعام اور چوپائے جانور اونٹ بھیڑیں بکریاں کھیتی کھجوریں ان چیزوں میں سے جو اللہ نے پیدا کی ہیں ان مشرقین نے بنایا اللہ کے لیے نصیبا ایک حصہ یہ اللہ کا حصہ ہے بھائی معلوم ہوتا ہے مشرقین اپنی کھیتی میں سے اللہ کا حصہ بھی نکالتے تھے پھر بھی کچھ تھے نکالا انہوں نے ایک حصہ اللہ کے لیے فکالو پس وہ کہنے لگے ہاضا للہ ہاضا ہاضا للہ یہ کس کا ہے یہ کس کا ہے بے جام ان کے گمان میں ان کے خیال میں یہ حصہ اللہ کا ہے وہ اور یہ حصہ دوسرا لرک یہ ہمارے شریکوں کا ہے قرآن بیان یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ صرف جانور دبا کرتے تھے غیر اللہ کے نام پر یہ ہر جانور ہے کھیتیوں میں سے حصے زمین کی پیداوار میں سے حصے نکالتی ہیں ایک حصہ اللہ کا اور ایک حصہ ان کے شریکوں کا ان کے معبودوں کا ہاں آلشرا کائنا یہ ہے ہمارے شریکوں کا اگلی بات اب دیکھیے اللہ کا حصہ ہے یہ میں مثال دے رہا ہوں یہ خرچ کرنا ہے یتیموں پر مسکینوں پر اور جو شریکوں کا حصہ ہے وہ خرچ کرنا ہے بیواؤں پر میں ایک مثال دے رہا ہوں صرف یہ حقیقت نہیں ہے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں مثلا انہوں نے گمان کر لیا کہ جو اللہ کا حصہ ہم نے نکالا ہے یہ خرچ کرنا ہے یتیموں پر اور جو شریکوں کا حصہ ہے یہ خرچ کرنا ہے بیواؤں پر تقسیم کر دی انہوں نے قرآن کہتا ہے فما کان علی پس جو ہوتا تھا حصہ ان کے شریکوں کا فلا یا سلو اللہ وہ نہیں پہنچ سکتا ان کے شریکوں والے حصے کی طرف شریکوں والا حصہ جو ہے وہ اللہ والے حصے کی طرف نہیں پہنچ سکتا وما کان اللہ اور جو حصہ ہوتا تھا اللہ کا فاہو یا سلو الاشرا پس وہ پہنچ سکتا ہے ان کے مثلاً اللہ کا حصہ شریکوں کے حصے میں مل گیا یہ ڈھیر الگ لگایا وہ ڈھیر الگ لگایا اللہ کا حصہ اس ڈھیر میں مل گیا خیر ہے جی کوئی ڈر نہیں بے, بے نیاز ہے لیکن شریکوں کا حصہ اللہ کے حصے میں مل جائے اور نہ بھائی نہ جلدی جلدی نکالو نہیں تو پیراں مار پہ جائے گی ناراض ہو جائیں گے بزرگ بے برکتی ہو جائے گی یہ حصہ ادھر نہیں پہنچنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساما یحکمون کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں میرا حصہ ادھر پہنچ جائے تو خیر ہے ان کا حصہ میری طرف ہو تو اپنی بات میں سچا ہے تو قرآن اٹھا مسجد میں آ سا کہ ایک قرآن چکوانا چاہنا سو چکوانا اٹھاتے تم اپنی بات میں سچا ہے نا بابا کے مزار کا کنڈا پکڑ کے بات کر اسا کہ اے نہیں کرنا یہ نہیں یہ نہیں کرنا ہم ان کا زیادہ خوف رکھا الا ساما یحکمون کتنے برے فیصلے کرتے ہو مشرقین مکہ کا یہ عقیدہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کی نیاز بھی دیتے تھے اور اپنے معبودوں کی نیاز بھی دیتے تھے ایک حصہ اللہ کا نکالتے تھے ایک حصہ اپنے شریکوں کا نکال دیا کرتے تھے یہ غیر اللہ کی نظر یہ غیر اللہ کی نیاز یہ غیر اللہ کی منت قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے صفحہ نمبر 173 سورت کا نام ہے سورت ال صفحہ نمبر پچیس پچیس صفحے کی پہلی آیت پچیس میں سفے کی پہلی آیت سورت کا نام سورت الباقارا آیت نمبر ہے ایک سو تہتر پارہ ہے دوسرا انما ہر رما لئی کمل مئیتا و دم و لاہ مل خنزیر کتنی چیزیں ہو گئی چار ہر کیا میں نہ کریں گے کس <سؤال> نے <سؤال> اللہ نے. بے شک حرم اللہ نے حرام کر دیا علیکم تم پر المیتہ مردار وہ جانور جو بغیر زبا کیے مر گیا یا زب تو کیا گیا لیکن شرعی طریقے سے زبا نہیں کیا غلط طریقے سے زبا کیا گیا ہے وہ جانور مردار ہے اس کو تم پہ حرام قرار دیا ودم اور اللہ نے دوسری چیز جو حرام کی وہ ہے خون لہو مراد ہے دمے وہ خون جو زبا کے وقت دھار کی شکل میں نکلتا ہے وہ مراد ہے ورنہ جو کلیجی کے ساتھ لگا ہوا ہے گوشت کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ خون اس کو نہیں کہا دمے مسفو جب زبا کرتے ہیں دھار کی شکل میں جو خون نکل رہا ہے وہ بھی کیا ہے حرام ولہم الخنزیر اور سوور کا گوشت تم پر ہم نے حرام کرار دے دیا گوشت کا ذکر اس لیے کیا کہ جانور کا مقصودی چیز جو ہے وہ گوشت ہے مقصودی چیز گوشت ہوتی ہے جب گوشت حرام ہو گیا تو باقی چیزیں تو بدل جائے اولا है? اس کے کھال اس کے بال ساری چیزیں حرام ہو گئی اس کی ہڈیاں خنزیر کا گوشت تم پر حرام و ما ہلا احلا او احلا احلال سے امام راضی مانا کرتے ہیں او آواز بلند کرنا آواز, آواز بلند کرنا وما اور وہ چیز اور وہ چیز بھی حرام ہے جس طرح خنزیر حرام ہے وہ چیز بھی حرام ہے اہل جس پر بلند کیا گیا بھی اس پر باب میں نہ آلا ابھی دے دیتا ہوں ادھار نہیں رکھتے کہ آپ پوچھ کے آئے پھر آئے پھر میں جواب دیتا رہوں علماء کہیں گے اس سے مراد ہے جانور جس کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا گیا مثلا بے اسم میں محمد بے اسم میں علی بے اسم میں عبد القادر تو پھر وہ جانور کیا ہوگا حرام ہو. وہ کہتے ہیں اس ایس سے مراد ہے وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا باقی جو غیر اللہ کی ہم نیادیں دیتے ہیں دیگے پکاتے ہیں اچھار چڑھاتے ہیں یہ مراد اس سے نہیں ہے یہ اعتراض کریں گے علماء اس کا جواب میں نے کیا دینا ہے اللہ تعالیٰ نے خود دوسری جگہ پہ اس کا جواب دے دیا نکالیے ذرا سفر نمبر ستانوے آیت نمبر ہے تین سفا نمبر ستانوے پارہ ہے چھٹا آیا تیسری مل گیا جی ہر وہاں کیا کہا تھا ہررم یہاں کیا کہا ہر علیکم تم پر حرام کیا گیا المیتہ مردار ودم اور خون و لحم اور خنزیر کا گوشت وما لیر اللہ بھی اور وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا وہ چیز بھی کیا ہے حرام ہے غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا گیارہویں پیرانے پیر کی پونڈے امام جعفر کے سبیل حضرت حسین کی یہ بکرہ ہم نے پالا ہے یہ بابا جی کے ارس پہ لے جانا ہے نامزد کیا غلہ نامزد کیا جانور نامزد کیا یہ بابا جی کے ارس پہ جا کے ذبح کرنا ہے یہ غلہ جا کے وہاں چڑھانا ہے یہ ہم نے جانور پار رکھا ہے ان کے لیے بما اللہ جس چیز پر بلند کیا گیا نام کس کا غیر اللہ کا اب اس اعتراض کا جواب دے دیں جو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ذب ہے کہ ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ جانور حرام ہے نیچے آ جائیے آتے پڑھتے چلیے میرے ساتھ ساتھ ول من کا تو ول موکوز تو ول متردیت ونتی ہوں ما کل سب اللہ ما تم اللہ تعالیٰ حرام جانور گنتے آ رہے ہیں حرام جانور گنتے آ رہے ہیں اوپر سے گر کے مر گیا ہے دوسرے جانور نے سینگ مار دیا ہرام میں کسی درندے نے چیر پھاڑ دی کر دیا ہرامے و ما زوبے و ما زوبے الن وہ جانور بھی حرام ہے جس سے بزرگوں کی جگہوں پہ جا کے ذبا کرتے ہو وہ ما زوبے جس کو ذبح کیا گیا جس جانور کو ذبح کیا گیا ال بزرگوں کی جگہوں پر وہ جو انہوں نے بنا رکھی ہے جگہ جو جانور وہاں جا کے ذبح کیا گیا وہ جانور بھی کیا ہے بولو حرام ہے سوال میرا یہ ہے بتلانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ما اہلا لے غیر اللہ بھی اگر اس کے اندر جانور کی بات ہوتی کہ اس سے مراد جانور ہے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اگر ما اہل کے اندر زبا والی بات آ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بعد وما ذوبح ال نصب کہنے کی ضرورت کوئی وما ضوبیہ الصب کو الگ ذکر کر دیا ہے جو جانور وہاں جا کے ذبح کیا جائے اس کا ذکر تو قرآن نے الگ کر دیا اگر اس کا ذکر پہلے ہو چکا تھا تو دوبارہ اس کا ذکر اللہ نہ کرتے مراد اس سے ذبح نہیں ہے ما شرینی ہو ماں غلہ ہو جانور ہو چاول ہو دیگ ہو اچھاڑ ہو کپڑا ہو جو چیز بھی غیر اللہ کی تعظیم کے لیے نامزد کر دی جائے گی اور اس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے گا وہ چیز بھی کیا ہوگی تیسرا میں نہ کروں اور یہ مانا کیا میرے شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے اور میں نے کیا جب ماں کو ہم عام قرار دیتے ہیں ماں اہل اس میں ہر چیز آ گئی تو بہی کی باں کو الا کے مینے میں لینا پڑتا ہے با کا معنی علا کرنا پڑتا ہے لیکن اگر ایسا ترجمہ کر دیا جائے جہاں با کا معنی علا نہ کرنا پڑے تو یہ زیادہ فصیح میں نہ ہوگا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے مینا کیا بھی اپنے موقع پہ موجود اس کو الا کے مینے میں نہیں لینا پڑتا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں ماں سے مراد ہے کلمہ بول کول میں کس طرح ہوگا وہ کلمہ بولنا بھی حرام ہے وہ بات کہنی بھی حرام ہے وہ بات وہ کلمہ جس کلمے کے ساتھ جس کلمے کے ساتھ غیر اللہ کے لیے نام بلند کیا جائے وہ کلمہ بولنا بھی حرام ہے مولانا حسین علی کہتی ہیں نیاز دینا دیگ پکانا بکرا زبا کرنا اچھا چڑھانا شرینی تقسیم کرنا غیرلہ کے نام پہ کپڑا تقسیم کرنا یہ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا یہ کلمہ کہنا بھی حرام ہے میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو داتا دربار پہ جا کے دے گا، یہ کلمہ بولنا بھی کیا ہے حرام ہے میں پیرانے پیر کی جاروی دوں گا میں حضرت جافر کے کنڈے پکاؤں گا یہ کلمہ جو بندہ بولتا ہے یہ کلمہ بولنا ہی کیا ہے हرام. اس کو حرام کرا دوں اب آگے علماء کی تعویلیں ورنہ آپ فقہ کی کتابیں پڑھ لیں سب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے ہاں رواج جو ہے قبروں پر دیے جلانے کا اور تیل نظر مانتے ہیں لوگ میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں دربار پہ جا کے اتنا تیل ڈالوں گا وہ شرینی لے جاتے ہیں فقہ کی تمام کتابوں نے لکھا ہے کہ یہ افعال کفر ہیں اور شرک آگے علماء کی یہ تاویلیں ہیں جی بندیالوی صاحب بھی زیادتی کرتے ہیں جی پانی بھی حلال ہے گھی بھی حلال ہے سوجی شریف بھی حلال ہے حرام والی چڑی گل ہے جی یہ چاول حرام ہے گھی حرام ہے چاول آرام ہے گھی آرام ہے گری آرام ہے بدام کون سی چیز آرام ہو گئی جی یہ تو بڑی زیادتی کرتے ہیں میں نے کہا چاول بھی حلال گھی بھی حلال سوجی بھی حلال چینی بھی حلال ساری چیزیں حلال تھیں اے انسان تیرا عقیدہ اتنا پلید تھا تیرا عقیدہ اتنا نجس تھا کہ تیرے نجس عقیدے نے حلال چیز کو بھی کیا کر دیا عقیدے نے کیوں ہم جی یہ جانور جو مزاروں پہ چڑھائے جاتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کہ کے زبا کرتے ہیں یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں جی کہتے ہیں حرام ہو گیا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح نہیں کرتے یہ بغالتا دیتے ہیں میں نے کہا حضرت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس جانور کو ذبح کرنا اور کھانا شریعت کا حکم ہے جو جانور پہلے حلال ہو پہلے وہ جانور کیا ہو حلال ہو پھر پڑھو بسم اللہ ہے ورنہ گدے پہ پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر حلال ہو جائے گا کتے پہ پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر حلال ہو جائے گا بسم اللہ محل نہیں ہے بسم اللہ چیز کو حلال نہیں کرتا بسم اللہ مزکی ہے مزکی مطلب یہ ہے کہ پہلے جو چیز حلال ہوگی اس چیز کو کھانے کے لیے جائز کرا رہ دے دے گا بسم اللہ جو جانور بزرگوں کے مزار پہ چڑھایا گیا وہ غیر اللہ کی نیاز ہو گئی اور قرآن نے اسے کیا قرار دیا حرام قرار دیا اب لاکھ مرتبہ بسم اللہ پڑھو وہ جانور حلال ہو نہیں ایک مغالطہ جو دیا جاتا ہے کہ یہ ہم جو بزرگوں کے نام کی نیاز دیتے ہیں یہ ارواح ہے یہ سال سواب ہے اور اٹھارہ بلاک والے ای سال ثواب کو نہیں مانتے جی یہ منکر ہے جی ایسال ثواب کے یہ اروا کے منکر ہیں ہم حضرت شیخ ابد القادر جی کو ہر مہینے ثواب پہنچاتے ہیں اروا دیتے ہیں ہم ان کے نام کی یہ ایک مغالطہ دیا جاتا ہے کہ یہ نیاز نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے ای سال ثواب ہے اروا ہے میرا سوال یہ ہے ای سال ثواب ٹھیک اس دائرے کے اندر ہونا چاہیے جو دائرہ شریعت نے کھینچا ہے اس کے لیے شریعت نے کوئی دن مقرر نہیں کیا کہ فلاں تاریخ کو اروا دو اور آگے پیچھے نہ دو نہ شریعت نے دن مقرر کیا نہ شریعت نے چیز مقرر کی اور نہ شریعت نے شخصیت مقرر کی ع سال کے لیے کوئی دن مقرر نہیں گیارہویں کا دن خاص کر لینا ہمیں بھی تو بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے پھر ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہر مہینے شیخ ابدل کادر جی کے نام پر گیارہویں اس کا نام ای سالے ثواب رکھ دیتے ہو مجھے بتلاؤ یہ ہر مہینے جو حضرت شیخ ابد ال کو سواب پہنچا رہے ہو نیک سمجھ کے کہ بد سمجھ کے دونوں میں سے کیا سمجھتے ہو نیک تھے یا خدا نہ کرے خاکم بدان گناہگار عذاب میں پکڑے ہوئے اگر شیخ ابدل کادر گیلانی کی ارواح اور ہی سالے سواب انہیں نیک سمجھ کے کرتے ہو تو میرے بھائی اس امت میں ان سے بڑے بڑے نیک بھی موجود ہیں حضرت صدیق اکبر ہیں اگر تیرا فارمولا یہ ہے کہ وہ نیک شخصیت ہیں بزرگ شخصیت ہیں حضرت ابو بکر سے بڑا بزرگ امت میں کوئی نہیں کبھی ان کے نام کی اروا ہے حضرت عمر کے نام کی اروا ہو حضرت عثمان کے نام پہ اروا دیو حضرت موالیہ کے نام پہ اروا دیو اگر نیک سمجھ کی اروا دیتی اور مہینے تو شیخ عبد القادر جی لانی رحمت اللہ علیہ سے بڑے بڑے نیک امت میں موجود ہیں اور اگر یہ سمجھتے ہو خدا نخواستہ وہ ازام میں پکڑے ہوئے ہیں تو یہ غلط فہمی زین سے نکال دو شیخ عبد القادر صرف ولی نہیں تھا وہ عارف بلّا تھا بہت بڑا عالم تھا بہت بڑا مفسر تھا بہت بڑا محدث تھا شب زندہ دار تھا تہجد گزار تھا جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اور قرآن نے اور حدیث نے وعدہ کیا اللہ کے فضل و کرم سے وہ جنت کی بہاروں میں ہوں وہ ولی اللہ تھے وہ ولی اللہ تھے اور ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ نیک آدمی تھے وہ بزرگ تھے اگر ای سالے ثواب کرتے ہو انہیں گناگار سمجھ کے تو میرے بھائی پھر ان کو ایسال ثواب نہ کرو اپنی ماں کو کرو باپ کو کرو دادے کو کرو نانی کو کرو ان لوگوں کو ایسال ثواب کرو جن کے متعلق گمان ہے کہ وہ گناہگار ہیں ہمارے ایسال ثواب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب سے بچا کے جنت میں پہنچا اس کی میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں سردیاں آ رہی ہیں ایک آدمی اللہ کے رستے میں کمبل دینا چاہتا ہے رضائی لحاف کہ سردی سے بچ جائے بندہ یہ لحاف لے کے باہر نکلا ایک جگہ پہ اس نے دیکھا ایک فقیر غریب آدمی ہے سردی سے ٹکر رہا ہے اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے اس کے پاس کوئی کمبل نہیں ہے یہ اس کے قریب سے گزر گیا آگے گیا ایک مکان میں پہنچا ایک آدمی ہے اس پر طرح طرح کے کمبل لپٹے ہوئے ہیں ہیٹر لگا ہوا ہے کمرہ بڑا گرم ہے لحاف اس کے پاس موجود ہے اس لحاف دینے والے نے اپنا لحاف بھی اس بندے کے اوپر ڈالا عقل مند ہے کہ احمق ہے اس کو چاہیے تھا کہ لحاف اس بندے کو دیتا جس کو لحاف کی ضرورت سواب کی ضرورت ہے تیرے باپ کو والدہ کو دادا کو استاد کو ثواب کی ضرورت ہے تیری اوپر والی نسل کو تیرے بھائی کو جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں شیخ عبد القادر جی لانی تو اللہ کے فضل و کرم سے پہلے ہی جنت میں ہوں میرے متعلق ہمارے متعلق یہ کہنا کئی لوگ یہاں آئے ہوں گے جن کے کان بھرے جاتے ہیں ہمارے متعلق کئی تو کہتے ہیں اے نبی نو مندے ہی نہیں بھائی نبی کو نہیں مانتے تو محمد الرسول اللہ کس لیے پڑھتے یہ نماز کیوں پڑھتے ہیں اگر نبی پاک کو نہیں مانتے یہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں میں لمبی بات کہنے کا آدھی نہیں اگر آپ دل کی تختی پر ایک بات لکھ لیں میری ایک بات ہزاروں تقریروں پہ بھاری ہوگی اگر آپ کو سمجھ آ جائے اور اللہ کے بندو جس رب کی توحید کا میں قائل ہوں اور جس رب کی توحید کو بالکل نکھر کے میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں جس رب کی توحید کو میں اپنی روح کی غذا سمجھتا ہوں مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے میں نے تو اس رب کو بھی تب مانا ہے جب میرے محمد نے کہا ہے صل اللہ علیہ وسلم ہم نے تو پہلے نبی کو مانا ہے پھر رب کو مانا ہے ہمیں رب کا تعارف کس نے کروایا پھر یہ کیسے کہتے ہو ممبر رسول پہ غلط بیانی کرتے ہوئے تم ذرا نہیں ڈرتے ہو کہ خدا کے یہاں پیش ہونا ہے کبھی کہیں گے یہی سال سواب کے کائل نہیں ہیں یہ قبرستان نہیں جانے دیتے کبھی کہیں گے جی انہوں نے نیڑے نہ جاؤ اے تو کہتے ہیں مر گیا مردود مردوت نفات نہ طرح طرح کی باتیں بنائی لوگوں یہ سال سواب کے بارے میں جو میرا عقیدہ ہے نا وہ سنیے ذرا میں کہتا ہوں ایک روپیہ اللہ کے نام پر بندے نے دیا مالا اس کا ثواب میری ماں کی روح کو پہنچا میرے والد کی روح کو پہنچا میرے دادا کی روح کو پہنچا پہنچے گا کہ کوئی نہ بولو پہنچتا ہے نا ثواب اخلاص کے ساتھ پہنچایا جائے تو وہ ثواب میت کی روح کو لیکن اگر اس آدمی نے بخل نہیں کیا کنجوسی نہیں کی ماں کا نام نہیں لیتا وہ کہتا ہے مولا یہ ایک روپیہ جو میں نے اللہ کے نام پہ دیا اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مواہد مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں اس ایک روپئے کا ثواب سب کی روح کو میرے اللہ پہنچا دے میرا یہ نظریہ ہے اللہ روپے کو تقسیم نہیں کرے گا ہر بندے کو الگ الگ, الگ روپے کا ثواب پہنچائے گا آپ ہمارے متعلق کیسے کہتے ہیں کہ ہم ایسال ثواب کے قائل نہیں عیسال ثواب کے تو تم قائل نہیں ہو جو کہتے ہو گیارہویں کو پہنچتا ہے اور بارہویں کو میں تو کہتا ہوں جب دو اس وقت دس کو دو نو کو دو آٹھ کو دو بارہ کو دو پندرہ کو دو دن میں دو رات میں دو اس کا سواب پہنچتا ہے لیکن اگر یہ اسال ثواب ہے اگر میں تمہارا کہنا مان لوں اور تمہاری نیت پہ میں اعتبار کر لوں کہ تم کہتے ہو یہ نظر نیاز نہیں ہے یہ اسال ثواب ہے تو پھر میرا ایک سوال ہے اگر یہ اسال ثواب ہے تو پھر تمہارا یہ عقیدہ کیوں ہے کہ اگر ایک مہینے گیارہویں نہیں دی تو بھینسوں کے تھنوں سے ایسال ثواب بندہ نہ کرے تو پھر یہ ڈر ہوتا ہے ایسال ثواب فرض ہے واجب ہے کہ بندہ فرض چھوڑ دے گا پھر یہ عقیدہ تم نے کیوں بنایا طرح طرح کی کہانیاں تم نے ان لوگوں کو سنائی سب سے بڑی مصیبت تو یہ آن پڑی کہ قوم کو کہانیاں سننے کا شوقین بنا دیا گیا کس سے کہانیاں یہ قبر پرستوں کا کام ہمارے ایک اور حضرتیں وہ فضائل سنانے میں بڑے مائر ہیں او بازار میں جاؤ ایک دعا پڑھو دس لاکھ نیکیوں تاجر جا کے دعا پڑھتا ہے دس لاکھ نیکیاں لب گئی نے خوب کترو گاہ کی جیبیں دس لاکھ کے گنا نہیں نہ ہونے یہ پڑھایا فضائ سنائے جھوٹھی روایتیں سنائیں جھوٹھی کہانیاں سنائیں جھوٹے واقعات سنائے بزرگوں کے قول سنائے اور اٹھارہ بلاک والوں کا قصور یہ ہے کہ وہ قوم کا زین کہانیوں سے موڑ کے اللہ کے قرآن کی طرف لانا چاہ کہ کس سے کہانیاں چھوڑو اللہ کا قرآن کہ قرآن کیا کہتا ہے قرآن کی طرف آؤ ہمارا قصور یہ کہ ہم قوم کا دین قرآن کی طرف لانا چاہتے ہیں اور تم ایک مائی آئی شیخ ابد القادر جیلانی کے پاس اس نے کہا جی میرا پتر کوئی نہیں شیخ ابدل کادر جیلانی نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا وہ ہو لوہے محفوظ میں لکھا ہوا نہیں مائی کہنے لگی اتے لکھے ہوا تے تیرے کول آدھی تیرے کول تو تھی آئی ہوں بھائی اتے کوئی نہیں شیخ عبدالقادر جیلانی نے پھر دیکھا فضا میں یوں ہاتھ چلایا فرمایا تھا تو نہیں میں نے لکھ دیے یہ کتابوں میں لکھی گئی باتیں یہ کون کو سنایا گیا لو محفوظ کو دیکھ بھی لیا اس میں لکھ بھی دیا کیوں بھائی محفوظ ہوئی کہ غیر محفوظ ہوئی محفوظ. چنگی محفوظ ہے بھائی جتنے ہر بندے دا ہاتھ پہنچے مائی بھاگتی بھاگتی آئی اس نے شیخ عبد القادر جیلانی کو کہا میرا ایک ہی بیٹا تھا مر گیا ہے روس کی قبض ہو گئی ہے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تو ٹھہر جاؤں موک لینے اسرائیل نال یہ پیچھے سے جناب پرواز کی اسرائیل جا رہا تھا رویں اس نے تھیلے میں ڈالی ہوئی تھی شیخ ابد القادر جی نے کہا چھٹ دے اس منڈے دی روح اس نے کہا اللہ کا حکم ہے اللہ کے حکم سے قبض کر کے لا رہا ہوں آپ میں نہیں کہتا کہ چھوڑ دے جانتا میں ان نہیں جانتا اس نے ذرا اور بات کی انہوں نے جو تھیلے پہ ہاتھ مارا نا سوری روئے تھیلے سے نکل کے قبروں میں واپس میت زندہ ہو کے گھر اسرائیل روتا روتا اللہ کے پاس گیا اس نے کہا یار اللہ وہ جا چالیا نا زمین پہ وہ اج ساریا روح چھڑا کے لئے اللہ نے آگے سے کہا چپ کر شکر کر شکر کر اج دیا روح چھڑا کے ل گیا اگر وہ پہلے دن سے چھڑانا شروع کر دیتا ار بھی کی ستے یہ کون کو سنایا تم نے یہ کہانیاں سنائی تم نے کہ دلن اور دولہ بارات جا رہی تھی بوڑھی عورت نے نیاز نہیں دی انہوں نے بیڑا بیروڑ کر دیا ساری بارات کا اور بارہ سال کے بعد بیڑا کنارے لگا دیا سارے بندوں کو زندہ کر دیا اور یہی سنایا آپ نے یہی <سلام> ممبروں میں رات کے وارث طبقے نے لوگوں کو سنایا ہم نے کہا کس سے کہانیاں چھوڑو رب کے قرآن کی طرف آؤ رب کے قرآن کی طرف آؤ قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے کشتوں کا دبونا اور کشتوں کا کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے اختیار میں نہیں ہے اگر کشتوں کا دبونا اور کشتیوں کا کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے اختیار میں ہوتا وہ کشتی کبھی بور میں نہ آتی جس میں زندہ پیغمبر موجود تھا قرآن بولتا ہے کہ نہیں بولتا بولو اور قرآن بولتا ہے کہ نہیں بولتا حضرت یونس جس کشتی میں بیٹھے تھے وہ بھور میں آئی قرآن دازی کی گئی نام یونس کا نکلا دوسری بار قرآن دازی کی گئی نام یونس کا نکلا تیسری بار قرآن دازی کی گئی نام حضرت یونس کا نکلا معاملہ اس طرح بن گیا پیغمبر کشتی میں بیٹھتا ہے تو کشتی ڈوبتی ہے پیغمبر کشتی میں بیٹھتا ہے تو کشتی ڈوبتی ہے پیغمبر کو کشتی سے نکال دو تو کشتی تیرتی ہے اللہ نے مسئلہ سمجھایا اور لوگوں کشتیوں کا کنارے لگانا اور کشتیوں کا دبو دینا یہ نبیوں ولیوں کے اختیار میں نہیں ہے یہ میرے اختیار میں ہے یہ میرے اختیار ہم نے یہ قوم کو کہا ہمارا یہ قصور ہے اسی لیے ہم سے دو بندی بھی ناراض ہم غریبوں سے وہ بھی ناراض اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بےگانے بھی نہ میں زہرِ ہلا ہل کو کبھی کہہ نہ سکا کم یہ زہر کو چینی کہنا افسانے کو حقیقت کہنا قصے کو صحیح کہنا موزوں روایت کو صحیح کہنا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا مداہنت ہم سے نہیں ہو سکتی جس دن قرآن میرے سامنے اور میں اللہ کے گھر میں اور بابوز ہوں جس دن ہمارے ذہن کے کسی کونے خدرے میں آ گیا کہ دنیا کے نفے کے لیے یا مقتدیوں کی تعداد بڑھانے کے لیے قرآن کے حکموں پر تھوڑا سا پردہ ڈالو نرم نرم مسئلے کرو کسی کو تکلیف نہ ہو کچھ چھپا لیا کچھ بیان کر دیا جس دن ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی اللہ اس دن موت دے دینا اس دن ہم مرنا چاہیں گے اس کے بعد ہم دنیا میں زندہ مائم. نہیں رہنا چاہتے دنیا میں زندہ رہنا ہے تو باطل کے خلاف جہاد کرنا ہے ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے صحیح بات کی ہم نے قرآن کی بات کی ہم نے کہا کس سے کہانیاں چھوڑیے اللہ کا قرآن پر. ہمارا مقابلہ جاری ہے لوگوں کو منع کیا جاتا ہے ان کے درس میں نہ جانا نہ توبہ توبہ توبہ ان کے درس میں بالکل نہیں جانا ان کے درخت میں مقابلے میں درخت شروع کیے گئے کوٹ کر سمجھا بھائی وہ شتیر نتھے مارن لگے ہو نہ قرآن کے نیڑو لنگے ہو تو نہ قرآن تڑھے نیڑوں لنگے تم نے کیا قرآن سنانا ہے قوم کو تم کس سے سناؤ گے یہ آج بھی پرچی میری پا... میرے پاس آئی ہے ایک پرچی مولوی صاحب نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے وفات سے پہلے فرمایا تھا نبی پاک سے اجازت لو آپ کا یار گار آپ کے قدموں میں آنا چاہتا ہے اندر سے آواز آئی لے آؤ اس واقعے کی کیا حقیقت ہے کیا بتاؤں گا آپ کو اس دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا جھوٹ کائنات میں ہے یہی واقعہ جس مولوی نے بیان کیا ہے اس کو پکڑو اس کو کو دکھاؤ حدیث پیش کرو سند لو سند لاؤ اس کی کوئی سند ہے اس واقعے کی کہ حضرت بکر صدیق کو لے جایا گیا ہو. اندر سے آواز آئی ہو اس کو لے آؤ گویا کہ نبی پاک زندہ ہیں اندر سے آواز دے رہے ہیں سرگودا والوں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں میں جو یہاں درس دیتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں میں درس دوں گا میں نہیں ہوں گا تو میری جگہ پہ کوئی اور آئے گا مسلت پہ بیٹھے گا کام چلائے گا حضرت ابو بکر صدیق اگر پہلا خلیفہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ نبی پاک اس دنیا میں زندہ نہیں ہے اگر نبی پاک زندہ ہیں تو زندوں کے خلیفے نہیں ہوتے زندوں کے خلیفے زندوں کے خلیفے نہیں ہوتے یہ سب جھوٹے واقعات ہیں کیا نبی پاک نے فرمایا تھا کہ کچے مکان بنائیں پکے نہیں نہیں جی نبی پاک نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی پکے مکان کا بنانا کوئی ناجائز نہیں ہے لیکن مکان میں دل لگا لینا اسی کو سب کچھ سمجھ لینا یہ بالکل غلط ہے پختہ مکان سادے آپ بنا سکتے ہیں لیکن دل مکان کی طرف نہ ہو دل اللہ کی طرف ہونا چاہیے لوگ دور دراز کے علاقوں سے تشریف لاتے ہیں لیکن دعا مانگے بغیر بھاگ جاتے ہیں مہربانی فرما کر ان حضرات سے گزارش کریں کہ دعا مانگ کر کریں تاکہ اتنی دیر رہ تو بھری محفل میں بیٹھنے کے بعد اللہ سے ضرور کچھ مانگ کر جایا کریں کوئی ضروری نہیں ہے کہ محفل کے بعد ضرور ہی دعا مانگی جائے اور سارے لوگ ہی اس میں شریک ہوں ہو سکتا ہے کسی کو کوئی حاجت ہو کسی کو کوئی کام ہو اس نے جلدی جانا ہو تو ایسے لوگ اگر چلے جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے تعویذ لکھنے والا اگر عالم ہو مواحد ہو اور قرآن کی آیت لکھ کر دے پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ تعویذ جائز ہے کیا ہے جائز ہے اگر لکھنے والا عالم ہو اور قرآن کی کوئی آیت لکھ کر دے اور اس کو اپنا کاروبار بھی نہ بنائے استخارے کا کیا مقصد ہے کیا اہمیت ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے استخارے کی ایک دعا ہے مثلا آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں دکان کرنا چاہتے ہیں خیال آتا ہے کتابوں کی دکان بنا لوں پھر دل میں آتا ہے کپڑے کی دکان بنا لوں اب دل دونوں طرف چلا گیا کپڑے کی دکان بناؤں یا کتاب کی دکان بناؤں وہ استخارے کی دعا ہے وہ پڑھ کر سو جائیے یہ نہیں ضروری کہ آپ کو خواب کے اندر اللہ بتا دیں گے کہ کون سی دکان بنا ہاں اتنی بات ہو سکتی ہے کہ وہ دل جو ڈاما ڈول ہے اللہ اسے ایک طرف مضبوط کر دے اس کو ایک طرف پک